پہلے آپ لوگ اطریقۃ السریہ کی طرف آ جائے جو سمجھ نہیں آیا وہ میرا کام ہے سمجھانا ٹھیک ہے سمجھنا آنا سمجھانا میرا کام ہے یاد کرنا آپ لوگوں کا کام ہے جی اب طریقۃ الاسریہ کھولئے رول نمبر بارہ کی اچھی کاوش اچھا جی رول نمبر ایک آپ بتائیے ذرا کسان کو کیا کہتے ہیں کسان کو کسان کھیتی باڑی کرنے والا کام کاج کرنے والا ابھی مجھ سے کیا کہتے ہیں جناب آپ جلدی نہیں ہیں کیا کہتے ہیں اسرت؟ یہ کیا لکھ رہا آپ نے ہوں ٹھیک ہو گیا رول نمبر دو کہیں بھی نہیں ہے رول نمبر تین رول نمبر تین آپ بتائیے دمبے کو کیا کہتے ہیں دمبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مجھے سمجھ آ گیا شاید وہ آپ کا فون چینج تھا اس لیے جی جی اچھا کہیں آپ لوگ خروف ٹھیک ہے سلید. خروف ایٹ سے وہ صرف جو باریک ہاں ہو تو خروف یہی ہے کہ آپ لوگ دو ہزار کیا ہے ابھی سولہ آنے والا ہے پندرہ میں چل رہا تو انگلش میں عربی لکھی جا رہی ہے کمال نہیں پانچ منٹ نہیں لگیں گے آپ سارے کے سارے بیٹھے رہتے ہیں نیٹ پہ جو چوبیس گھنٹے پاک اردو انسٹالر ایک منٹ کا کام ہے آپ لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں کہ آپ لوگ کم از کم جو عربی جملہ لکھیں وہ تو عربی میں لکھ لیں اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی اردو ٹائپنگ بھی ٹھیک کریں ٹھیک ہے اتنا مشکل کام ہوتا نہیں ہے اچھا کس نے جواب دیا ہوں رول نمبر تین ہے اچھا رول نمبر چار شکایت پہ ہیں آپ بتائیے جی بالکل رول نمبر سات آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک بالکل میں نے یہی کہا اسے آپ ڈاؤن کر کے انسٹال کر لیجیے آپ بتائیں جی کہ بیل کو کیا کہتے ہیں بیل کو وائ بیل بیل کی کیا کہتے ہیں چار سور ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اچھا جی چڑیا گھر کو کیا کہتے ہیں رول نمبر سات چڑیا گھر کو کیا کہتے ہیں ہوں چڑیا گھر ہاں بیچ میں نام لگتی رہتی ہے ضروری تو نہیں ہے ترتیب سے پوچھیں گے آپ اپنا جملہ تیار کر کے بیٹھے ہوں دیکھ کر حقیقت اچھا جی کوئی ہے ہی نہیں پوچھے چلے رول نمبر پندرہ آپ بتائیں رول نمبر پندرہ سے سوال ہے लोमड़ी को क्या कहते हैं लोमड़ी को अरबी में लोमड़ी को क्या कहते हैं रोल नंबर पंद्रह नहीं बिस्तर नहीं हुआ बिल्कुल मुझे याद है कि मैंने किसी छुड़ा हुआ है हाँ सलाबन ठीक है सालब साब के साथ اچھا جی رول نمبر بارہ آپ بتائیں کہ بھینس کو کیا کہتے ہیں بھینس کو ہوں کیا جزاک اللہ رول نمبر چھ آپ بتائیں کہ کو کیا کہتے ہیں اچھا جی یہ جناب ہے بیچوں بھی رول نمبر پانچ اچھا رول نمبر پانچ آپ بتائیں کہ ہرن کو کیا کہتے ہرن آپ لوگوں نے وہ نئے स्टूडेंट نہیں آئے ان کو تاکیب سے کہا تھا مارڈ میں ہیں تو صحیح کہیں دنیا میں جی بالکل کیا نام ہو گئے سولہ سترہ مکسلر کا راستہ دکھا دیں اور آپ سب لوگ مکسلر پہ ہیں ٹھیک ہے نا مکسلر کریں اور جو بھی رہتے ہیں ان کو وہ کر لیں مسلر پہ نہیں آئے ٹھیک ہے یہ میری مشکل ہے صاف آواز لڑکی استعمال ہونے سے میں پوچھ لوں گا نہیں آ رہی شکایت پہنے اس لیے تو کیا ہے <coughs> Uh, الدرسل عشلون. الدرسل عشلون ما سبق نمبر سینتالیس ہاں وہاں تو ٹھیک ہو نہیں ہے ٹھیک ہے جی جانور تو یعنی ان سے, بیچن بیچن سے بہت نام آ رہے ہیں اس لیے اس کو سبق یعنی جو شامل ہوتا ہے انسان بھی پڑھا ہوگا, آپ, بھی ہوگا آپ, آپ لوگوں نے منطق میں یا پڑھ لیں گے انسان کی تعریف کیا ہے حیوان ناطق ہے حیوان تو سارے ہیں حیوانیت والی بیس میں وہ پائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ناطق بھی ہے ٹھیک ہے خیر بہرحال الحیوانات یعنی جانور تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہادہ فلح تو فلاح کا معنی کسی سے آپ میں سے کسی ساتھی نے بتا دیا تھا فلاح کہتے ہیں کسان کو کھیتی باڑی کرنے والے کو ٹھیک ہے ہادہ ف یہ کیا ہے کسان ہے وہ ہاد ہی مزرعتو جی مذرآ کا ترجمہ کریں گے کون اللہ آپ کا بھلا کرے رول نمبر پانچ کر دیں مزراتو کا کیا معنی ہے جی کھیت ٹھیک ہے جہاں یعنی مزرات زراعت سے کھیتی باڑی کرنے سے مزراتو آتو مزدر ہے اس میں ضرف ہے یعنی کھیتی باڑی کرنے کی جگہ تو وہ کیا ہوتا ہے کھیت ہوتا ہے ٹھیک ہے کھیت حاضف اللہ یہ کسان ہے وہ ہادی مذرات ہُو یہ اس کی یہ اس کا کھیت ہے یہ اس کی کھیتی کی جگہ ہے حاد الفلاح عندہ دسان یہ فلاح کہ اس کے پاس حسان حسین کسے کہتے ہیں رول نمبر سات حسان رول نمبر سات مکسلر پہ ہیں آپ بتائیے حسان کسے کہتے ہیں جی گھوڑے کو جزاک اللہ ماشاء بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دوبارہ پڑھائی بھری لائن پہ چڑھ چکے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائیں اور مستقیم رہیں ٹھیک ہے دینا قالو رب اللہ ثم استقامو کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقامو پھر اس پر کیا ہوئے ہمم کیا ہوئے؟ قائم رہے اسی پر تنزل علیہم الملائی کا استقامت اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے ہر اچھے کام پر جی جم کے حاضل فلاحس تو یہ فلاح یا یہ جو کسان ہے اس کے پاس ایک گھوڑا ہے وہ جم تو جمالن کا ترجمہ کیجئے جی جناب رول نمبر تین بالکل خاموش ایک کونے میں بیٹھے ہیں بیچارے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں کون سی زبان بول رہے ہیں رول نمبر تین جی کسی اور بستی کے بسنے والے ہیں اونٹ ٹھیک ہے اونٹ نہیں ہوتا اونٹ بس صرف ٹی لکھنے کی ضرورت ہے جی تو یہ وہ جم اور ان کے وہ جاموس آپ میں سے کسی ساتھی تر جمع کر دیا تھا جاموس تو کیا ہے بھینس بھی ہے اس کے پاس وہ بکارا گائے کو کہتے ہیں اور سور آپ میں سے کسی ساتھیوں ترجمہ کر دیا تھا کہ سور کسے کہتے ہیں بیل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کسان ہے اس کے پاس گھوڑا بھی ہے اونٹ بھی ہے بھینس بھی ہے گائے بھی ہے اور بیل بھی ہے بڑا مالدار آدمی ہے ٹھیک ہے اچھا جی نئے طالب علم آ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس یہ ہو آپ لوگ چونکہ وہی ٹائپنگ کرتے ہیں آپ لوگ عام طور پہ انگلش والے کی پیڈ پہ تو وہی رکھیں آپ اپنے پاس وہی استعمال کرتے رہے عام جو آپ اسی میں دیتے رہیں لیکن جب آپ کو کسی عربی جملہ بنانا ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ اردو لکھ لیں تو ان شاء اللہ اس میں یہ ہے کہ مجھے بھی آسانی ہوگی پھر جب بار بار آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر وہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے ویسے آپ اپنے پاس وہی سلیکٹ کر لیا کریں انگلش ہی لیکن ہاں صحیح ہے لیے تو کہتا ہوں اصل کتابیں رکھیں اچھا آگے پھر ہے وائن دہو حیمارن. اس کے پاس کیا ہے حمارن کا ترجمہ کون کرے گا حمارن کا ترجمہ رول نمبر ایک بتا دیں حمارن آپ بھی کر دیں کون سا کتنا برکت والا ترجمہ ہے آپ بھی کر دیں آپ کر دیں جی رول نمبر سولہ جی بہت اچھا ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھا جزاک اللہ خیر و احسن الجزا نئے طالب علم کے لیے اور باقی کے لیے بھی رول نمبر چھ کے لیے بھی اور ادھر رول نمبر ایک کے لیے بھی اور باقی بھی اگر کسی نے ترجمہ کیا ہو تو اس کے لیے بھی بہت اچھا بہت اچھا اچھا آپ سے میں نے کچھ اور معنی بھی پوچھنے ہیں رول نمبر کیا ہے سولہ سے اچھا جی ولحمار اور حیوان المتوسط گدا جو ہے وہ کیا ہے حیوان المتوسط تو پیچھے آپ تین درجے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کیا ہے کبیر صغیر متوسط ٹھیک ہے یا کیا تھا طویل قصیر متوسط متوسط درمیانے کو کہتے ہیں ہر ہاں اعتبار صاحب کہہ سکتے ہیں تو گدا جو ہے درمیانہ جانور ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے بالکل اونٹ کی طرح ہو اور بالکل جو ہے وہ چھوٹا لومڑی اور ان چیزوں کی طرح بھی نہیں ہے تو درمیانہ ہے ٹھیک ہے گدا وائند ہُ شات حروفن تو خروف کا ترجمہ کیا ہے نئے سٹوڈنٹ بتائیں گے صرف اور صرف اس کا جواب حروف ان کے کیا معنی ہیں جی حروف ان کے کیا معنی ہیں رول نمبر سولہ میں اب آپ کو رول نمبر سولہ سے پکاروں گا تو اب آپ, آپ کو پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے آپ کا رول نمبر سولہ ہے رول نمبر سولہ بتا رہے ہیں آپ کو حروف ان کے کیا معنی ہیں دمبا ٹھیک ہے اسی طرح خروف بھی کہتے ہیں دمبے کو اور نہ بھی کہتے ہیں جن کے پاس اصل کتاب موجود ہے پی ڈی ایف یوز نہیں کر رہے وہ اپنی اس کتاب پر لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یا ویسے اپنے اوپر بالکل فرنٹ پیج پہ لکھ سکتے ہیں دمبا اس کے ساتھ میں خروف بھی لکھ سکتے ہیں اور نہ بھی لکھ سکتے ہیں نون آئین جیم تا نہ آجاتن میں خود بھی لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا یہ لیجئے آپ لوگ اور مجھے بھی دو دو جگہوں پہ لکھنا پڑتا ہے نا آجاتن ٹھیک ہے یہ بھی کہتے ہیں دنبے کو ٹھیک نا آجاتن اور خروفن بھی عام طور پر نا آجہی کا استعمال ہوتا ہے خروف بہت کم استعمال ہوتا ہے اچھا تو عربی زبان پھسیحی زبان ہے اس میں اور کئی سارے الفاظ بھی ہیں جو اس کے لیے آتے ہیں اچھا جی آگے ہے وہادی ہاں و اینڈو و خروفُن اس کے پاس کیا ہے بکری بھی ہے اور دمبا بھی ہے وہادان حیوانان صغیران یہ دونوں جانور حیوانان دونوں جانور یعنی بکری اور کیا چیز دمبا حیوانان دو ایسے جانور ہیں صغیرانے جو چھوٹے ہیں یعنی بڑے بھی نہیں ہیں درمیانے بھی نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں چھوٹے ہیں اسی طرح آئندہ ہوں ارنب تو ارنب کا ترجمہ بتائیں جی رول نمبر سولہ دیکھ کے نہیں بتانا ہاں ہاں ورک الٹنا نہیں ہے آپ نے جیسے ہی سبق چل رہا ہے تو ایسے ہی چلنے دیجئے اگلے پیج پہ نہیں جانا اگلے پیج پہ جانے سے قبل قبل اس کا ترجمہ بتانا ہے ٹھیک ہے کیا کیا معلوم تھا آپ کو خرگوش اچھی بات خروف کیا نام تھا ارنب خرگوش ٹھیک ہے ماشاء اللہ وائند ہُو ارنب تو یہ کیا ہے اور اس کے پاس خرگوش بھی ہے وہ قتل کا ترجمہ بھی بتا دیجئے بہت اچھی بات ہے یاد کیے ہیں تو میں آپ سے کچھ ضد کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کا زیادہ خیال رکھ کے آپ کا آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی پوچھیے بتائیے قطن کسے کہتے ہیں قطن اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے مزید یاد کرتے رہیے گا جی بلی ٹھیک ہے تو آئندہ ارنب اس کے پاس خرگوش بھی ہے وقتن اور بلی بھی و جاجتن و ہمامن دا کسے کہتے ہیں رول نمبر چھ د جی اللہ اچھا ٹھیک ہے اچھا جی دجاجہ مرغی تو آئندہ ہُو د جاجت حمامن مرغیبی اور حمامن کبوتر آپ کے ساتھ ایک بتا چکے تھے کبوتر بھی ہے اس کے پاس ومامسط اور کبوتر جو ہے درمیان درجے کا پرندہ ہے تو پرندوں میں سے درمیان درجے کا ہے دونوں یاد کرنے ہیں مطلب جیسے پہلا جی بالکل ہاں میں یہ بھی بتانا آپ کو یہ بھی بتانا تھا اور کئی سر حروف ہیں جو عام طور پر زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں تو بلی کے لیے قطن بہت کم استعمال ہوتا ہے ہررا جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو دونوں آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں قطن بھی کہتے ہیں ہرر تن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے الحر تو آپ پہلے شاید پڑھے بھی ہوئے آپ نے الحرا بھی کہتے ہیں قطب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد رکھیے ٹھیک ہے جنہوں نے اگر الحرا نہیں سنا تو وہ یہاں پر سن لیں اور جنہوں نے قطن نہیں سنا تو وہ یہاں پر قط سن لیں تو بھی کہتے ہیں بلی کول، بھی کہتے ہیں جن کے پاس اصل کتابیں موجود ہیں اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں جو پی ڈی ایف والے ہیں تو وہ دیکھتے رہیں اپنی سکرین کو جی اچھا جی اللہ آپ کا بھلا کرے مکسلر والوں کے لیے وائس اوکے کیوں جی رول نمبر سات اچھا آگے ہے آہ اب یہی چیزیں اوپر آپ کو سمجھ میں آ کہ احسان کسے کہتے ہیں جمل کس احسان کسے گھوڑے کو کہتے ہیں جمل اونٹ کو کہتے ہیں جاموس بینس کو کہتے ہیں بقارا گائے کو کہتے ہیں ثر بیل کو کہتے ہیں حمار جو ہے وہ گدا ہے ٹھیک ہے اور شاتن بکری ہے اور حروف دمبے کو کہتے ہیں میں نے آپ کو ساتھ بتا دیا کہ ناج ابھی کہتے ہیں اسے اچھا باقی ارنب خرگوش کو کہتے ہیں قطن بلی کو کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بلی کو ہررا بھی کہتے ہیں درجر عام مرغی کو یہ لئے استعمال ہوتا ہے ہوامن کبوتر ٹھیک ہے اب دیکھیے ذرا ان کو کہ ہاں اوپر آپ نے ایک جملہ پڑا بھی ابھی وہ بھی سن لیں کہ حسان گھوڑے کو کیا کہتے ہیں حسان ٹھیک ہے کاپی پین ہے تو رکھیں اس سے بہتر نہیں ہے کاپی پین ہی سے اپنے خیال سے بیس پچیس تیس روپئے کی ملتی ہے تو یاد رکھیے کہ حسانوں نے ایک لفظ استعمال ہوا ہے گھوڑے کے لیے تو ہو ہاں وہاں تو آپ تو چھوڑیں نا آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہے میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو دلائل دے رہے ہیں آپ بھی پاک سے باہر ہیں اچھا ہاں آپ لوگوں کے لیے تو مجبوری ہو سکتی ہے آپ کے لیے آپ سے شکوا بھی نہیں ہے جو جو پاکستان سے باہر ہیں ان سے شکوا نہیں ہے جو پاکستان کے اندر چاہے کسی بھی شہر کے اندر موجود ہیں ان سے ضرور شکوا ہے اور ہاں آپ لوگ بھی منگوا تو ضرور سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ظاہر استعمال کر سکتے ہیں آپ کی مجبوری ہے اور آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ پڑھ لیتے ہیں کم از کم جی ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں فرسن جی بالکل آپ نے ٹھیک لکھا ہے مکسلر والے دیکھ سکتے ہیں رول نمبر پندرہ نے لکھا ہوا فرسن بالکل سیم ہے ٹھیک ہے فرسن تو گھوڑے کو حسان بھی کہتے ہیں حسان اور فرسن بھی کہتے ہیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں فارس وہ فارس ہے فرس نہیں ہے پاگل اوے. یہ فرس گھوڑا ہے وہ فارس ہے فارس وہ یہ ہے فرش گھوڑا یہ والا ہے فراسن ٹھیک ہے جو اوپر میں نے بھی لکھ دیا اور نمبر بارہ نے بھی لکھ دیا یہاں پر فرسن ٹھیک اور وہ جو تم ایران کا کہہ رہے ہو وہ یہ چیز ہے فارس جی تو یہ تو آج کے تین یعنی ایسے لفظ ہیں جو عام طور پر زیادہ تر گھوڑے کے لیے فرس استعمال ہوتا ہے فرس لیکن یہاں پر حسان ان استعمال کیا ہوا ٹھیک ہے اسی طرح کیا نام ہے اس کا دمبے کے لیے نہ آجا اور اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے خروف استعمال کیا ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجئے اسی طرح بلی کے لیے حرتن استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے پتن استعمال کیا یہ بھی یاد رکھیے اب آ جائیں جی سوال جواب حرلجمل حیوان القبیر کیا اونٹ جو ہے یہ بڑا جانور ہے کبیر بڑا تو جواب ہے ناہم الجم الحیوان کبیر بالکل اونٹ سب سے بڑا جانور ہے ٹھیک ہے بڑے جانوروں میں سے ہے اس سے بڑا جانور کیا ہے ہاتھی وغیرہ تو ہے لیکن برحال یہ بھی بڑے جانوروں میں شامل ہے حلیل بقارات و حیوان کبیر کیا گائے جو ہے یہ بڑا جانور ہے ناہم البقار تو حیوان القبیر بالکل گائے بھی یہ جو ہے وہ کیا ہے بڑے جانوروں میں سے ہے حلیل خروف و حیوان المتوسط کیا دمبا جو ہے یا حال حال نہ تو اگر آپ اس کی جگہ پر کہیں گے حیوان المتوسط درمیانہ جانور ہے لا بالخروف حیوان الصغیر تو دیکھیے کہ خروف جو ہے یعنی دمبا جو ہے وہ درمیانہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے چھوٹا جانور ہے کیونکہ اس سے چھوٹے جانور تو ہوتے ہی نہیں ہے چھوٹے جانوروں میں سے ہے یہ دمبا حالحمام و طریر کیا کبوتر جو ہے وہ چھوٹا پرندہ ہے پرندہ اب اوپر جانوروں کی بات چل رہی تھی لیکن یہاں پر کیا ہے پرندہ تو کہتے ہیں لا بل ہو طرح متوسط بلکہ یہ پرندہ جو ہے یہ درمیانہ ہے یعنی جو حمام یعنی کبوتر جو ہے یہ درمیانے درجے کا کیا ہے پرندہ ہے ٹھیک ہے یعنی بالکل بڑا بھی نہیں ہے بعض یہ چیزوں کی طرح اور بالکل چھوٹا چڑیا وغیرہ کی طرح بھی نہیں ہے بلکہ درمیانے درجے کا ہے ہلے جی تاؤس ہو جی بتائیے تاؤس کیسا کہتے ہیں جناب جناب جناب کیا نام ہے آپ کا جی رول نمبر چودہ بتا دیں رول نمبر چودہ تاؤس کسے کہتے ہیں؟, مکسلر ہیں رول نمبر چودہ کافی دنوں بعد نظر آئے جی مور کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مور وہ جو اپنے پنکھ پہ ہے نا پر وہ جی حال تاؤ سر جمیل تو وہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مور جو ہے خوبصورت پرندہ ہے کیا ہے ہاں تو پھیلاتا ہے پھیلاتا ہے نہیں کیا لکھا ہے چلیں پھیلتا ہے یا پھیلاتا ہے پھلاتا کہا ہے میں نے اگر آپ کو سننے میں غلطی لگی ہو تو پھیلتا تھوڑا ہے پنکھ پھلاتا ہے میں نے کہا ہے اچھا لاؤس طائرن جمیل خوبصورت پرندہ ہے نا عام ہوا تائر جمیل بالکل خوبصورت ہے پھلاتی کہا اچھا پھلاتی ہے صحیح ہے جی ٹھیک ہے ظاہر ہے اگر اس میں منس ہوگی تو وہ پھیلاتی ہی ہے ہوگی ٹھیک ہے ہسکرت تعریف تو ہر چیز میں ہوتی ہے نا ہاں ٹھیک ہے جی ایک اور صاحب نے بھی بتا دیا کہ میں نے پھلاتی کا ہے <laughs> جی ٹھیک ہے بالکل جو مذکر ہے وہ پھلاتا ہے اور جو کیا ہے مانس ہے وہ پھلاتی ہے اچھا جی آگے ہے حال غراب و تو جمیل تو بتائیے جی غراب کیسے کہتے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو جی رول نمبر سولہ غراب کہتے ہیں غراب جی مانس نہیں پھیلاتی تو کیا مانس پھیلاتا ہے ضلیخا بولتا ہے تو یوسف کھاتی ہے ہم ٹھیک ہے کوا اچھا جی تو کیا ہے کوا حل غراب و طرح جمیل کیا کوا جو خوبصورت پرندہ ہے ہاں جی ہاں تو کہتے ہیں لا بل ہوا طاہر کبی وہ کیا ہے ناپسندیدہ جو ہے نا پرندہ ہے حل غرب و طاہرن جمیل لا لابل ہوتا ناپسندیدہ ہے حل اسد و حیوان القوی اسد کیسے کہتے ہیں جی اسد کیسے کہتے ہیں اسد مم. رول نمبر ایک بتا دیں اسد اسد شیر رول نمبر ایک رول نمبر ایک بتایا کس نے شیر بن گئے شیر جواب دیکھا دوسری کی جگہ اچھا رول نمبر دو بھی آ گئے آپ سے بہت سارے معنے پوچھنے ہیں اچھا جی تو کیا القوی کیا شعر جو ہے وہ ایک کوی یعنی مضبوط جانور ہے نام الاسد الحیوان القوی کے شیر جو ہے وہ کیا ہے طاقتور ہے طاقتور جانور ہے حلحسان حل الحسان گوڑا اور اسی طرح الفراسو بھی کہہ سکتے ہیں فراس و ظریف کیا وہ کمزور جانور ہے لابل و حیوان قوی بلکہ نہیں وہ بھی مضبوط ہے اور طاقتور جانور ہے ایسے ویسے تھوڑے ہی ہے حل ارنب و حیوان و قوی کیا خرگوش جو ہے نا وہ طاقتور جانور ہے لابلو حیوان ظریف وہ کیا طاقت دکھائے گا اپنی وہ تو کمزور جانور ہے حلب حل حیوان شریف جی رول نمبر دو بتائیےسے کہتے ہیں اسالب اسالب رول نمبر دو لومڑی چالاک چیز ہوتی ہے بڑی لومڑی حل صالب و حیوان الشریف کیا لومڑی جو ہے یہ شریف جانور ہے لا بلوح وان ماکر جی ماکر کا ترجمہ بھی آپ بتائیے رول نمبر دو ماکر ہوں ماکر ان کا کیا ترجمہ بنے گا ماکر ہوں مکار مکر مکار چالاک ٹھیک ہے مکار مکر کرنے والا کرنے والی <laughs> اچھا جی آگے تمرین پہ آ جائیں عربی میں ترجمہ کریں عربی میں ترجمہ کریں جس سے پوچھوں گا جلدی سے ترجمہ کر دے ٹھیک ہے جس سے پوچھوں جلدی سے ترجمہ کر دے یہ چڑیا گھر ہے یہ چڑیا گھر ہے رول نمبر چھ آپ اس کی عربی بنا لیجیے جلدی سے رول نمبر چھ چڑیا گھر ہے اور ساتھ ساتھ اس میں شہر ہے یعنی چڑیا گھر میں شہر ہے اس کی عربی بنائیں گے رول نمبر سات یہ چڑیا گھر ہے رول نمبر چھ اور اس میں شہر ہے یعنی اس چڑیا گھر میں شہر ہے رول نمبر سات جلدی سے چھوڑے آپ سے جو پوچھے اس کا جواب دیں جی یہ چڑیا گھر ہے حاضی ہی حدیقت الوانا کمال ہو گیا علی فلام جو ہے نا اب ایسا ہو گیا کہ اس پر تنوع نہ آ سکتی ہے ارے بھائی کتنی بار بتایا کہ جس حرف پر علی فلام آ جاتا ہے تو اس پر تنوع نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی آئند بلکہ فی ہا کہ کہیں ہا اس میں ٹھیک ہے آئندہ کہیں ہا ٹھیک ہے فی نہیں نہیں نہ آپ نے غلطی کی اس میں شہر ہے آئندہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس وہ تو آپ زرف میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اندہ کیا مانے کتنی بار بتایا وہاں پر بھی خیر برال کہ اچھی کاوش ہے اندہ نہیں چلے گا نہیں چلنا, نہیں, چلنا نہیں چلنا اندہو نہیں چلنا اندہو نہیں چلنا اس کا آئے گا فی یعنی حد فی فی فی حدی قطل کیا ہے فی ہا اسدن فی ہا اسدن اس میں شیر ہے شیر طاقتور جانور ہے اس کے عربی بنائیں گے رول نمبر دو شیر طاقتور جانور ہے ٹھیک ہے یہ رول نمبر دو اس کیئر بھی بنائیں گے اور اس میں خرگوش ہے یعنی چڑیا گھر میں خرگوش ہے یہ بتائیں گے آپ کو رول نمبر بارہ اس میں خرگوش ہے جلدی کریں جلدی کریں ٹائم مکمل ہونے لگا ہے جی بالکل ٹھیک ہے السد حیوان القوی الجاک اللہ خیر و حسن جی کہاں گئے رول نمبر بارہ کہاں ہیں کہیں بھی نہیں رول نمبر بارہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ جلد از جلد سکائپ پر یا مکسلر پر تشریف لا کر ہمیں اپنے جواب سے محظوظ فرمائیں تو جواب دیجیے یہ خطیبانہ انداز ہے نقیب جو کہتے ہیں نا اس میں خرگوش ہے یعنی یہ چڑیا گھر ہے اس کے بعد تھا میں شیر ہے شیر طاقتور ہے اس میں خرگوش ہے یعنی چڑیا گھر میں خرگوش ہے کہاں تھے سو رہے تھے پتہ نہیں چلا تمہیں اس میں خرگوش ہے یعنی ہاں جی فی ہر نب خرگوش کمزور جانور ہے خرگوش جی بالکل خرگوش کمزور جانور ہے یہ بتائیں گے آپ کو ہاں رول نمبر ایک خرگوش کمزور جانور ہے رول نمبر ایک بیچارے جی الرنب و حوان کیا؟, کیا کہو گے لکھا کیا ہوا ہے نہیفن ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں نہیف بھی کہہ سکتے ہیں اور ضعیفن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نحیف ضعیف ان دونوں میں فرق تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں نحیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر ہی کمزور نحیف اور ایک ہونا ہے اس کی یعنی اچھا ہے آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے رول نمبر ایک آپ نے جو قواعد کے مطابق یعنی جو پڑھا تھا اس کے مطابق بالکل ٹھیک لکھا ہے لیکن آپ سب کو بتا دوں کہ نحیف اور ضعیف کے بیچوں بیچ فرق نحیف کا استعمال کہاں پر ہوگا ضعیف کا استعمال کہاں پر ہوگا ضعیف یعنی نحیف جو ہے وہ جسمان جسم سے تعلق ہے یعنی ایک ہی جنس کے کئی ساری چیزیں ہوں ایک ہی جنس کی کئی ساری چیزیں ہوں اس میں نحیف اور جو ہے نا اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے سمین سمین موٹا ہونا اور نحیف کمزور ہونا تو یہ موٹاپا اور اس چیز کے لیے یعنی استعمال ہوتا ہے اس میں ہونے کے لیے ایک ہی جنس کے اندر مثلا ایک آدمی اگر وہ موٹا ہے تو آپ اس کے لیے سمین کہہ سکتے ہیں رج المین وہی آدمی اگر دوسرا آدمی پتلا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں رج الُّن کمزور لیکن ایک چیز ہے ضعیف اور قوی ہونا قوی ہونا اور ضعیف ہونا یہ بھی دو انسانوں کے اندر آپ بول سکتے ہیں یہ کہ یعنی ایک آدمی ہے وہ طاقتور ہے موٹا ہونا پتلا ہونا یہ اور چیز ہے اور ایک طاقتور ہونا اور ایک کمزور ہونا وہ ایک الگ چیز ہے ایک آدمی ہے جسم جان دونوں کی یعنی ایک جیسی ہے لیکن ایک طاقتور ہو سکتا ہے دوسرا کمزور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ضعیف کمزور کے لیے ٹھیک ہے اور کمزور مطلب کس اعتبار سے طاقت کے اندر اور قوی یعنی اس کے اندر قوی ہونا مضبوط ہونا اس کے اعصاب مضبوط ہوں اور جو نحیف اور زمین ہے وہ کیا ہے موٹاپا یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے خیر برآلہ آپ کا نحیف بھی ٹھیک ہے لیکن ضعیف ان یہاں لگائیں وہ زیادہ بہتر رہے گا ذائف اچھا جی اس میں ہاتھی ہے یعنی چڑیا گھر میں ہاتھی ہے چڑیا گھر میں ہاتھی ہے رول نمبر پندرہ آپ بتا دیں اس کا جواب جی رول نمبر پندرہ اس میں ہاتھی یعنی چڑیا گھر میں ہاتھی ہے رول نمبر پندرہ اس کا جواب دیں گے اور آپ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں لکھنے پہ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہاتھی بڑا جانور ہے اس کا جواب دیں گے آپ کو ہم. رول نمبر پانچ ہاتھی بڑا جانور ہے رول نمبر پانچ اور اس میں ہاتھی ہے یعنی وفی ہا الفیلو بالکل ٹھیک ہے اور ہاتھی بڑا جانور ہے رول نمبر پانچ بتا رہے ہیں آپ کو اس میں ہرن یہ احسان ہے کہ فیحا غزالتن ہرن تیز جانور ہے ہرن ہر ال نہیں, نہیں اپنی عبارت کو ٹھیک کریں دوبارہ ٹھیک کریں اس کو جی اپنی عبارت ٹھیک کریں رول نمبر پانچ عبارت ٹھیک کریں جلدی سے جو عبارت لکھی ہے اس میں غور کریں اور دوبارہ لکھیں اچھا جی ہرن تیز جانور ہے ہرن تیز جانور ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر سات کیا بات ہے رول نمبر سات بتا رہے ہیں جی آپ کو کہ ہرن تیز جانور ہے ہرن تیز جانور ہے جلدی سے فیلن حیوانن الفی بس الفی لو کیوں فیلون کہتے ہو شروع میں فیلن کو کیا بناو گے تم کم از کم مبتدا بنا رہے ہو شروع کے اندر ابتدا کر رہے ہو تو ایسا کوئی چیز لاؤ اسے کم از کم اسم بناؤ کوئی ایسی چیز بناؤ کوئی ترکیب کے اندر بھی تو کچھ واقع ہو سکے الفی حیوانن کبیر حیوانن کبیر تو تو صفت بن کر وہ تو خبر بن جائیں گے فیلن کو مبتدا بن سکتے ہیں غیر معرفہ آپ نکرہ بنا رہے ہو اسے الفیلو حیوان القبیر ٹھیک ہو گیا رول نمبر سات سے پوچھا تھا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا رول نمبر سات آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے ضرور اچھا جی اس میں لمبے لمبے درخت ہیں اس میں لمبے لمبے درخت ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر بارہ ہوں ان کو دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرن ہرن کو لکھا ہے پتہ نہیں وہ بھی غلط لکھا ہے اور کیا لکھتے ہیں آپ لوگ دوبارہ لکھیں اسے رول نمبر سات دوبارہ لکھیں لکھ کے پڑھیں کہ لکھا کیا ہے اور پھر سینڈ کریں خاک ٹھیک ہے ذرا دیکھو تو صحیح تم نے لکھا کیا ہے خود سمجھ میں آ رہی ہے فی ہا اشیا طویلت تن زبردست خوبصورت پھول بھی ہیں اس میں اس میں خوبصورت پھول بھی ہیں کون رہ گیا جس سے سوال نہیں پوچھا رول نمبر تین رول نمبر تین آپ بتائیں اس میں خوبصورت پھول ہیں کس میں وہ چڑیا گھر میں اور خوبصورت پھول ہیں اب اگر آپ کا جواب غلط ہوا نا کہیں پر بھی قانون ٹوٹ رہا ہوا نا تو پھر دیکھنا تم پوچھا کس سے میں اچھا جی جی بالکل رول نمبر تین سے کیا کہہ رہے ہیں ہرن کو کہتے کیا ہے ال کیا لکھا ہے تم نے اچھا ٹھیک ہے آپ لکھتے ایسے الغزال کیا کرتے ہو ابھی تمہارے سامنے رول نمبر 6 کو کہا ہے کہ جس حرف پر الفلام آ جائے اس میں تنوین نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی آئی नहीं نہیں سکتی ہے آگ روپانی اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر تنوین آ گئی ہے تو الف لام نہیں آئے گا اگر لام آ گئے, تو تنوین نہیں آئے گی چلو وہ نہیں چلتا وہ مجھے سمجھ آ گئی آپ نے اس لکھ دیا چلو وہ بھی چل جائے گا تو الغزالت حیوان سری اب ٹھیک ہے پوچھ بھی رہے ہو الغزالتن اچھا جی اچھا کیا لکھا آپ نے فیح اظہار جمیل دیکھو یار کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے رول نمبر تین اظہار جمیل نہ آئے گا اظہار اتنی بڑی جمع ہے اس کے لیے آپ آگے جمی لون لا رہے ہو ایک واحد مذکر صفت اس کے لیے تو چلے گی یہ کون سا کوئی قاعدہ ہے ایسے کہ اگر کوئی جمع جو ہے نا وہ غیر ضی عقل کی جمع ہو اس کے لیے صفت جو ہے آپ واحد مذکر لے آئیں جی بالکل مذکر ہے تو کیا ہوا مذکر ہے تو آپ اس کے لیے کون سی صفت لے آئیں اس کے بالکل مطابق والی پہلے پڑھا آپ لوگوں نے کہ جمع غیر ضی عقل جو بھی ہوگی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے لیے صفت واحد منَث آئے گی جمیلتون آئے گا بالکل ہوگا کیوں نہیں ہوگا فیا اس میں پیچھے والی بات کے ساتھ چل رہا ہے نا کہ نہیں, ہو, ہوگا, کیوں نہیں ہوگا فیا اس میں لمبے لمبے درختیں اور خوبصورت پھول ہیں تو بات وہی چل رہی ہے ٹھیک ہے گویا آپ یوں کہیں کہ اس میں لمبے درختیں لمبے لمبے درختیں اور اس میں خوبصورت پھول ہیں فی اظہار ان یہ پوری اسکر بھی بنے گی جس جس نے دیکھنا تھا یا غلطی کی ہے تو اپنی غلطی ٹھیک کر لے فی ہا اظہار پیچھے کہا تھا کہ جمع غیر ضیاقل جب بھی ہو ٹھیک ہے تو اس کی صفت واحد منس آ سکتی ہے ہاں نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا جو اردو عبارت آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہاں بظاہر آپ کو نہیں لگ رہا لیکن اصل جو بات ہے وہ اس میں آ رہا ہے کیونکہ بات چل رہی ہے چڑیا گھر کی کہ چڑیا گھر میں کیا ہے اس میں لمبے لمبے درخت ہیں اور خوبصورت پھولیں اور خوبصورت پھولیں تو آپ اگر پورا جملہ اگر میں ایک ہی بندے سے پوچھتا پھر تو وہ یوں کہتا فی اشجارن طویلتن و اظہارن جمیلتن بس لیکن چونکہ دو بندوں میں آ تو ظاہر ہے پھر وہ یہ کہا کہ فی ہا اشجارن طویلتن و فی اور اس میں کیا ہیں اظہار جمیلتن ٹھیک ہے رول نمبر تین کہاں ہو گئے ناراض تو نہیں ہو گئے ٹھیک ہے آپ کو قاعدہ بتایا شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا تو دوبارہ بتا دیئے تو ناراض ہونے کی اس میں کوئی بات ہے. نہیں ہے جزاک اللہ خیر واسر ٹھیک ہے اچھا آگے ہے مدرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں جلدی سے ہر ایک بندہ جملے میں استعمال کر کے ہر ایک بھیجے گا رول نمبر ایک قبی ان کو استعمال کریں گے جملے میں اچھا جی رول نمبر دو ذائف ان کو استعمال کریں گے جملوں میں اچھا رول نمبر تین کبیر ان کو استعمال کریں گے اچھا رول نمبر چار صغیر ان کو استعمال کریں گے اور رول نمبر پانچ متوسط ان کو استعمال کریں گے رول نمبر چھ جمیل ان کو استعمال کریں گے رول نمبر سات سات سات ہاں ہیں قبیح ان کو استعمال کریں گے رول نمبر آٹھ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کون ہے رول نمبر آٹھ لینے دینے ہیں رول نمبر آٹھ اچھا نو بھی نہیں ہے رول نمبر دس اگر ہیں تو وہ سریہ ان کو استعمال کریں گے اچھا گیارہ بھی نہیں ہے بارہ رول نمبر بارہ آپ ماں کے کو استعمال کریں گے اور آگے ہیں رول نمبر اللہ آپ کا ولا کرے کس سے پوچھوں رول نمبر پندرہ جو ہیں پندرہ رول نمبر پندرہ آپ استعمال کریں گے تو ارون کو الرب حیوان ضعیف ان جی آپ کا تھا الرنب حیوان الظفن بالکل ٹھیک ہے الساد حیوان قوی بالکل ٹھیک ہے رول نمبر ایک کا جواب بھی اور رول نمبر دو کا بھی بہت زبردست حاضاب بابن کبیر آج کے سبق سے متعلق تو بناو کم از کم ایسے ہی حاضر بابُن کب بالکل جملہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن حاضہ بابن کبیر تو آج کے سبق سے متعلق کریں گے تو آپ پھر یوں کر دیں اس کو کہ الجملو حیوانن کبیر ٹھیک ہے رول نمبر تین الجملو حیوانن کبیر کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی رول نمبر تین بھی ہو گئے رول نمبر پانچ ہیں کیا ہے الغزال حیوانن ال متوسطن الغزال کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے الغزالت کہیں پھر ٹھیک ہے الغزالت حیوان المتوسطَََََََََََََََََ ٹھیک ہو گیا اچھا جی ادھر رول نمبر پندرہ آ گيے الحمام طائر جمیل بالكل ٹھیک ہے جمیلن آپ کا ترجمہ تھا تو اگر تو جمیلن تو پتہ نہیں اچھا آپ کا تھا توئرن والا بالكل ٹھیک ہو گیا اچھا اور کس کا جواب آیا الب و ठीक الماکر ٹھیک ہو گیا جی رول نمبر بارہ آپ کا جواب بھی اچھا اور کون ہے حاضہ حیوانن ال سریعن حاضہ حیوانن کون سا کوئی لگاؤ تو صحیح کم از کم کیا ہیں رول نمبر دس ہیں آپ کون حیوانن حیوان کبھی سریون تو اوپر اب یہ بھی گزرا ہے کہ سریعن کون سا جو ہے نا ہرن ہرن کے بارے میں کہا تھا کہ تیز جانور ہے تو آپ کہہ دیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو الغزالت حیوان سریعن ٹھیک ہے ہاں اپنی اپنی غلطی ٹھیک کرتے جائیں جس جس کو جو جو بتا رہا ہوں اچھا سالب حیوان دیکھو دیکھو ان کو دیکھو سغیرن لکھا کیا ہے تم نے کبی کیوں بھائی سالب کیوں کبھی ہے کو کہو کوبی ہے ٹھیک ہے الغراب تو قبیحن وہ تو ہے بھی طر ٹھیک ہے الغرآب طرح رول نمبر سات دیکھیے ذرا اپنی عبارت کو سالب حیوان کیوں وہ تو قبیح نہیں ہے ٹھیک ہے چلا کہ بڑی تیز چیز ہے وہ تو ایسے ہی آپ نے اس کو کبھی بنا دیا اچھا جی السدو حیوان جمیل ان لو جی. بھی خوبصورت آ گیا کم از کم کو ملتا جلتا جملہ تو بناؤ ہم نے پیچھے مور کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں جمیلن جمیلن رول نمبر جمیل زبردست کہاں چلے گئے ہیں اچھا جی اور کون ہے رول نمبر تین ہے فی الباکستان ہادی قطل نتی کبیرن ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے کبیرتن آ جائے گا پھر اس کی جگہ پر ٹھیک ہے کبیرتن اچھا جی اور کوئی رہ گیا یہ سب نے بتا دیا متوسط کس کا تھا متوسط کسی نے نہیں بتایا متوسط مجھے بھی یاد نہیں ہے کس کا خطرہ خیر جس کا بھی تھا بس آج کا یہی سبق مکمل ہے اگلا سبق آپ نے دس الحادی والرون یاد کر کے آنا ہے اس کی عبارت آخر میں اس کا جو کیا نام ہے اس کا الفاظ کے معنی یاد کر کے آنا ہے اور تمرین کو دیکھ کر آنا ہے ٹھیک ہے کس نے کہا پھر بتائیں لونگڑی نہیں ہے نا خوبصورت کس نے کہا خوبصورت ہے ایسے اگر آپ کو خوبصورت لگتی ہے تو الگ بتا الگ بات ہے. اللہ اکبر ہاں بالکل خوبصورت ہوتا ہے لیکن لوگ قریب نہیں جاتے اس کے صرف شیر کے اتنا پیارا حوان ہے جیسے لوگ بڑے جا کر اس سے پیار کرتے ہیں پورات پھیرتے ہیں اس کے اچھا جی اگلا جو سبق ہے الحاص الحادی والرون یہ جو ہے نا سبق نمبر اکیس اس کے الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یاد کر کے آنے ٹھیک ہے جی ضرور اور باقی کیا نام تھا اس کا علم النحب کیا ہے رول نمبر چھ ذرا جلدی سے بتائیے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا سمجھ میں نہیں آئے پہلے والے چھ جی جلدی سے بتائیں کیا سمجھ نہیں آیا تھا اتنے میسج تم لوگوں نے کر دیے ہیں پڑھے نہیں جاتے جلدی سے جلدی سے رول نمبر چھ کون سا ضرف والے آپ کو چار حروف سمجھ نہیں آئے تھے وقت کم ہے میری دوسری کلاس شروع ہونی ہے آپ لوگوں نے جو جو سوال چھوڑنے ہیں مجھے یہاں گروپ میں نہیں جس جس کا کوئی سوال ہے اگر عام ہے